ويخواني الودين بسم الله انفال سورت ہوئے تو ارو نانفال مشہور خوب سورت الفال سورت, سورت, سورت, سورت مدنی سورت کے ت... سورت سے اتم بادشاہ بکرا یمرانہ اور کی صورت سے بخری بدیلا سورت نا جو سورت مقصد مقصد جہاد کی سدی زندہ صورت کی دا بیا نے جد اللہ بدین کی جہاد ابا بغیر جہاز نہ کا سورترا منسرا سورت ذکر گئی سورت ابار کی فٹ مانی فیڈت تفریح <سؤال> محقی انعام کی اس سو اللہ سورت ان بات سو من نو نو تو آرام کی توڑی روش لائے ہر کر کیا پارا توڑی سے جہار بہار بس سرکاری گیا نہیں پڑھ بہار جہاد کا فل جاتی کہ مقصد تو مسلمان جہادی زبیل کافی رو کمشی داخت ہی کم شی جہداد کریم تو اللہ حکمل کمیشی نفل دائز نو مقصد دارے کافر مشین مکان دنیا سامان دے نہ سلمان مسلمان کی شیر نو اول کی تھی اللہ کا یو اسلام نیت سہی کا میدان جنگ سبھی سارے بدر بدر کلا نو کے اخلاص و صحیح صحیح قدار، مقصد مضبوط لکان عام آرا اخلاص کو شکایت خالص بسائی گرہ دمیر د پل امیر خلا بن گئی دادری شبد دادری نو اللہ بسا کامیابی جی سورب کی داسبا سور پہ اللہ د میدان جنگ کی دقل امیر کے تاس ہوگا اور مختص بنا الگ کے سپاشی کا داس بار دی اصل کی مختصورت کی ابتدا آیا گر کے اسلام شکر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوز کی تھی یس سالون کا نیلان پال تپوس مسل کا سو الفال رویا اللہ رسول اختیار دن فال اللہ رسول حکم دا اللہ رسول یادیشے امی تبرا کر جاد آمیر بھی. آمیر بھی. آمیر بھی جنگ دے جاتی چادر پٹ کر اللہ روپئے کروڑی بلا, بلا اختیار آل اللہ رسول رسول نمراز ہربنی جی وا یار بد اللہ مضبوط و تف یری کی بد جی اللہ, اللہ یار بلی اللہ نہیں بدری کے جی مجھ بین کو اللہ دین بلندی اللہ, اللہ حکم بمنی آو او مطابق اور مانی جی سکے اصحاب المؤمن آوي فتق الله واجله ذات الدين باطل الله ورسوله وكثير صفات المؤمن كما في انظر انما المؤمنون انما الذين یاد اللہ دینا ہو کر جلدم کر دکم یاد پیسی جلک رائے روسی لگو واپر مل منا بسان وجل پورے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ يَوْسِفَةً وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ كِيْمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ فَلَكُونُسْهِشِ عَلَيْهِمْ فَضُوبَنِ آيَاتُهُ عَيَاتِنَزَى اللَّهِ مُزَادَتْهُمْ مَزْبُوطشِ إِيمَانًا إِيمَانًا إِمَانًا دُو إذا الله مضبوی مضبوطی مضبوط پت مسا پت تا بہت تان بہوس پت بھلے گی آد تم ایما کارسی تمانے جی ایمان کی کمی دیا تیرا جی امام کو ہنی ہوئی ایمان آسر کی کمی دیا تیرا جی ایمان کی کمی دیا تین راضی ایمان تو اولپ شیرے آمان تو بل بس با اس میں اپلپ آسا سنت ایمان کے جادے دی ایمان کو آ گ سہا بچوں کا ایمان بنا آ گا بونا چی نکیم مچا بو جہاز نوپ مکمل چمک جہاز نہ جاب جا دے ایمان کے جاتے نہ دو تم جی مانا ایمان دان یا ریم کروں کرو کئی مانی اللہ تو بس خدا تو اللہ دینا تو عبادت بجنی یوقی منات عبادت بدنی من اعباد بدنی ریان اللہ آگ کر روسی من چورا یہ پا بن عبادت بدنی روزی پا بنس پا بن رتنا ہو بالج کا تکسیم کر ہکا اللہ د مبا دیا داس متن لاڑ وجی لوگوں کی والا مومیشیا او امکر ہم کریم عجیب کے راضی رسول اللہ علیہ رزق رزق آورے دی توری نہ کر دے دے یعنی زماں رزکر آدر کی تبدیلی رما رزک لان دوری دے مطلب سو رسول جانچ ڈوڑے اکڑم اچھر کی نک آئے اصل کی <تصفح> داد جی نے شروع کی تنظیم د انسانیت و خصوصیت تنظیم دے انسانیت یو خصوصیت و اسلام کی تنظیم دنک یعنی فلیوں فلی کی مہت جوڑ پلی کے کفاق جڑو لو مقابل کرنا کافی روپ کو یہ کیونکہ ہے لیکن کافر و خادرہ بسن یو باید امیر کو در شرق خبر رسول اللہ تعالیٰ سلامی بسن قلالی دی یو باید امیر بل با مامونی اور یو با ایمانی بل با محضی مل بکی ایمہ مسئل بکی امیر باید ابو عرب کی ویدعوار نو تجارت دنو جا <خفظ> شام کی سام ت واپس راضی اللہ پاری سلام سب بڑا پر گیا گیا تو حامل نہ زمان ایجاد کرنے سے درے دا جو کامیاب سے نگیرے سلام تصہرو یا رسول اللہ دے رکھا جہاد میں جہاد کی اعمال تے نعمت برائش اور قادر عز و ذی قدرت کن او مونگوں کن مال و مال و اپلا لے نہ شام مشورہ مشوری جاسوس نہ آ مشورہ ہو تیر سلو مجھے لا تھا پگارا سمندر آپ خبر چو او یو تو خبر چاہ پہ سو. جی ختم دیر بگا ندی سلام کردی نے سلام تھا پہل برد آتو یو کا یہ وسیع خلط نے ابو دکھانے وسیع والے دی ابو جال والا ہم لوگ کامیابی رماعم داد بتاؤ کریں وہ خدای داؤنے کی بخران کہہ دیں حکمت سارے کی جال سر جنگ میں بغیر جنگ نہ بغیر دین دین سامان ابو را روان دی. اب ابو سمندر بدل داری نوندے ووٹو مجریم نو وڑھی نہ بدل نج پتر مانجی یاؤ سلک یا یات میرا دمکی زمین کر سہا جی پد پتہ پرانی سہافت چاپو سویاں سمانتر بنا اخر بابجلال تنبيه السلام مقابله راجي ابو جاني قال الله بيان دي ابتدا الله پاک من نبيين السلام الصحابه اداء مجاز مقابله او ابو جاني ركته <تصفيق> كما اخرجك كتبه لا مكه توientoلو کا، تومللو توبولو کا اثر توللو توبوللو کا، مرکہ ر situação رب میں توبللو توب الوکپار دive 처 میزے توبوللو کا اثر توللو اللہ صنگا جراہweit وقت سبال اللہ اہ کرlairہ صنگا جراہweit وقت سبال رب وقت سبال برا اللہ میدگا چرتا جن سب بروا کرنا آگہ جگہ سنگج رہا مِن و بلحاقی بدگئی جنگ بدم بد گن ہماری انسان تیاگی مو مت چند نہیں چندے سورا کو قد تشے اور طرح ہشتے سورلہی ہشتے سری جی لکھ دی مقینوں کو دنیا خلق رہا گے آئی اور طرح وہ لگا زری دی آہاری اور طرح سورلہی دی بیوگے زفاؤ کی رہوان دی وَإِنَّا بَرِقَمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَانِهُونَ مُجَادِبُونَ کَا تَحْرَ تَحْرَ تَحْرَ تَحْرَ تَحْرَ تَحْرَ تَحْرَ تَحْرَ تَحْرَ تَحْرَ حکم دیکھی گرا صاحب کا اللہ داوود ورغنل اے ظہابو جی ان غیر ذاتی شوق کی کیا خلق شوق کا کبی خلق تكون لكم شتاب داوود خدا واجید ابو سفیان دردم مقابله ہاں ابو سفیان تھا داوود خدا لیکن اللہ پاک بگئی من ونی اللہ نے آواز تھوائے ای یوهقن حقہ آپ کا سر سرگن کی حق دین اسلام اللہ اسلام کا لب گئی اسلام سے غالب گئی بخیر نظر آئی تھی یوزینا سے تصویر منگنا جی درسنوں اور کوئی دن برائی تھی یا تندرا جی دین رسول اللہ علیہ السلام کا قرآن کا حدیث درسنوں اور کوٹ اور نہیں لا, لا, اللہ ہم راملہ کی کی تصویر اللہ اوقار سو کو مل کے جن رہا ہے سلام کا جی سرگنشی اسلام یہ جی بک پری سرے وا دا دل کا وی افریقہ کی جڑ جرس سو ابو جڑ مردار کو اگلو پدرپ میدان کے مردا برادو آخا او آل الباطل او بادل شی بدو کر مجلم اگچا کار مزلمان بدگنی اگچ لوگا بد گنی رسول اللہ علیہ السلام قرارلا لبدر جو عزت گونا کی, کی بل طرف دا فسان دی دی نبی علیہ السلام دشتے خدای پاس دا کی جاری کی جائی او بڑے قلب دے جو اگاں اگد جو دعا کی اوتال فاض اللہم ان داخل ہذه الحسابہ ولن تربو باو اللہ تمنگ مڑکی نہ دانے آگو بک سی دیکھو مغلبوں درخت اس دستی سُن ہوش دوڑ فریاست پورا گوری کی اگر مغیض ہوئی اور اللہ دیا دی کی کیا حوصلہ کیا کی ہو سلازم اللہ تھا ہو گیا اور مغیب فریاد سے ان کے مانا سر گیا جس فریاد آؤ یا تھا اگر کریں اس یاد کا تصویر چنا فریاد ہو کا رب کوئی ملائج پر مورتی تین پر لڑائی آؤ طرف دشمن مانے روگ راشی آؤ <تصفح> دا اللہ, اللہ بیگم اللہ اللہ اللہ کے دا او خوشالیشم علی گئی خوشحال اللہ گو رنگ وقت امداد امداد امداد کی کی صحاب بدر میدان کے دیر ذرا جنگے نہ پڑے اوشیور پھر بھی دو دی دو نور جی نو. نو اللہ تو دی آب جال ہوئی جو جو بھی سڑے اب مکہ مشین لگ مسا بھائی مان رہا یعنی غلط جناب نہ خدے پاک اب دس پی بار باران بارہ جی من داشت کا ذا سکلہ کشی جا سکبک دین و نسوئی دی نسوئی دیگی سر میں رہا ہے ہمارچین از مکجل ہم دکھوش سکبک دین و خوئی دیگی دیگی سکوکو رخو آو چکل آغا کم دی شیطان آغا کم آفراد و آفراد و آفراد و آفراد و آفراد کا باغا وقتی یوغشی کم شیان شیتا بھر مضبوی پاسونا جنسا وچال والا پبت پڑو کی تارا پلل ملائی کرتے پریشوتا ویوا تارا فری سوی سو لومی سو محا کمتا سپور کیر کے اور وہ زری کو احناق لا ثقل ولا روہ او جے وزری کو من كل بنا دبن ولا روہ اور یہ بخش مشور ذلك داور نہیں ہے ذلك رنگی بشائی ٹکوری ذار کوارنگ بسائی شرمولی شری زار قوم دارنگ بسائیزب قیشی کاغرین اور عذاب دور ہو میرے پورے اجماری بیاں ابتدا کی عزت کی بات کی ایمان والا وہ اس دل کی قواعد کی ہر کی دمک کی تبدیلی آٹو پر فرانتا ہوئے آواز ہو کر دل فرانے پی ہوا ہے اور رباہ شہناز قرآن سے بھولی بڑھ دیتا حالکہ ظاہر میں وہ ظاہر جاتی ہو کتاب تک تک تک ہو رہا کھل نے تھی شکی تک پوست ہوا کھل نے انسو کا ظاہر خوب ہو کر رہا آشنازی دا کہنا تھا اول صفت اللہ کی سوک صفت داو وَإِذَا کل خدائی یاد کرے دے را را جتے مومن نو ہر کریے آمنو یہ آئیے نہ آمنو کسانوں سے تازو ایمان راؤ دے تو کو مولاق بار بلا دلو کو مولاق بارج کی तहजीब और अखलाक रियासत मुर्दनी तदबीर मंजर के बयान है जमुआद ने यकानियों कीकाने जेत्या तकफिरन तरस की येरनी हां और कहा जिसा लग तुमुल लदीना कफरू कलच दासुम मकाम खैर काफिरो जरा जाफान पद कर कर की गणना की फलादु वलहुम उन कर दवे काफिर तक अलम बादशाह उन तक की अवमन वलजीह کاغتا یو می دن وقت تر اشا میات کراشا و کتبا گیا زبی نا و وقت جن جس دا کاجر نہ اصل کے اجن کو روٹھو پر شاور تو اوپر ڈولا میں فقط با غضب نتر اوڑ جی پتا دنیا کے ترا اللہ نے وہ دنیا کے تمام اند اللہ غضب دے و ما جہنم حد قیامت پر جس دا جینے جانا نبی زلمتیر ہم الا جنگ کر تکونی جی باج یودا مثلاً مو چلا اللہ جی جڑی مالا اس کا متا من اللہ دفر منڈا جو ٹس نہ ملتے درا گیا دیا کامن کا میرے دینا یو میو آداب کو منڈی مرنی رو روز موسی دور تھور گزاروں گڑی نو اٹھ لوگ اجوبیا راؤ دس دور موڑی ت نتا دور تو منگیگی بھارت اور یاد بچاؤ کے بکائی پری طریقے جانند گردی رو پلم تک و دا اثر رمان رسول اللہ علیہ وسلم یو مجھے دے. او او دے. و دے. اللہ کا مطلب کافی تال مجھے شگیر بیگمبر کا مکھی سکتی اللہ ضور داستہ کا ہو لیکن رجیت دل ہزار کا سر کو رجیے دل ساحلوں کا زمان کا ہونے دی گئی وہ ہمارا بلا دنیا آخر کی ان دنیا کے سمیون عالیم اللہ علیہ عالی شائب حکمی اور شرعی کی. دا حکم دے دی استحبابی دے استحباب حکم کے نہ صحیح اللہ کے اللہ یو مو بد السو کا دار ہمار کو ہم دار شکل کی, کی, دا کی جی اللہ اللہ دل کا, کا بھی اللہ سست ان کے لیے کمزور کے ان کے لیے تدبیر کا گرو نا ان تستفدحو ایک آخر و فتح و عدا حتاب مجھئی دنسر رئے و توبی اس تحضار توبی حضرت رئی ان تستفدحو قدازو طلب دن فتح کوئی فخرجاكم الفتح و تحرارا و ان تنتفو قدازو منتوئی دنسر فوقعر لکم دنسر حضور فارف ورادا و ان تعودو ایک آخر و فتح و شیرتا من عوض باللہ و عباسو ستاؤسو قتلتا عذابتا اللہ کامیابی سلام سلور دول سلوا کو منگوان ہوئے یو مر گئی جائے ازاد یا من والاو اللہ و میدان الجنگ کی ادا دعلیم آیا تو مانا یادی نام ایمان والا حسب اللہ جنگ کی بس المیر خبر بھائی یا ندی نامو اے دیمان والا حسب اللہ او منائے تو خدائی رسول رسول ڈاللہ خلا ملا دولو حکوم دا مفرد دی. اللہ رسول دا. زمیر رسول دا. او زمیرتانس میون <تصفح> من کی قرآن قرآن منائے منگا خدا صلاح یسنون خلے کی رجحت مارے خراب یہ قرآن خط کی طرح من کی ایمان دے کی ایمان ایمان اللہ حکومتی نو, نو قبول کرے بکیے قبول, قبول نشان عند نہ بدر با, پر با کی سوکھ کی نہ آؤ انسان آرشی غب ور کر دے سرگ وغیرہ نہ آؤ آگے منا سے پیدا بھی وہی بند نہ پیدا ہمارنی. بل منا سے آؤ تو پورے سرگی نہ ہوا تھی لیکن منافق پھر دے وال فی، فی ان خیرا اصما ہوں ولو علم مل کپی دے اللہ تعالی مطلب دا کپا علم دازلہ کی جدی خلق ایمان دے دا کافر گیری ولو علم اللہ کی علم اللہ کی جدی خلق گزروں کے خیرن ایمان دے خدائی کو علم کی ددو کی ایمان دے لسما ہو من لے بہو مانے قرآن دو مانے مان قرآن مان لے لو آسما ہوا قرآن لو مطلب قرآن ایمان نہیں بیاں آئی ولو, ولو الله علم الايات الظاهر كيف قوانين ديماناك في الدرا درازي ليش ولا علم الله كرمين بارام الله فيهم الذي خلق بظنك خير الايمان فذلك علم ايدو بظن بيمان به لنعطهم من له بغو من قران قران به من له ولو يعني واردو الله ولو ازمعوه واردو الله خلفت القرآن لتولو جرد القرآننا وهم مورزون حدو محرد القرآننا يعني مثلا تغير ايمان نشي جريع خدا يبقى انجزات الصدور دي. نخدا يستطعق علي زمي ايمان نبه معلوم نبدأ في وجهنا قرآن ولو ازمعوه فَكَيْفَ تُوَارِي بِهِ دُخْرًا لَا تَوَلَّوْا وَذَرُوا وَهُم مَّيْسُودَ هَذِهِ آيَاتُ كُتُبِهِ دَأَمَ كَلاَ قَالَ رَبِّ يَتَوَكَّلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ لَمَّا كَانَ يُنْزَلُ قَوَاعِدُ مِنَ الدِّينِ نُقِشَتْ فِي إِسْجِيدِهِ فکر ہوگا جد کو آگے بلا تھا میں یوگ کروں مو آغا جی دین کی دین کی دین بل آیا ان سجمن ہاسل کو بل آیا ان دو کے سجون حاصل کو جدا آخر جن دے جن جن دے بل احا اندر دول کو آن اگر آپ کو اندھی ہو کہ یہ نقاب کی جاندی ہے ملزوم کی جیبا اور آت دلاوت کیا کہ تلات سلام آگا سلام جوڑے پتے انکری اگر آپ کو اندھی ہوئی آوئی یہاں کمتھ کم دوی جتا دیو جتا دیو کہ جنو جا جوڑے پتے اندھی ہوئی جیتے ملز دیو جیتے خبر کن نمازن اپنا سنسل علیکم نمازن وینجی دا تعلیل <سؤال> سنسلی <سؤال> <سؤال> جنگا ایم عبادت وقت یا تکلیجی یا تلالزوزی خدا تقشین کن راند شکی عبادت وقت یا تکلیجی یا تکلیجی حدیث کشتی سعیفیقہ کشتی او قیدت خلید ما تشک در او خویلن یا دا تلالزوزی دی یا داخلان دا شکم کن دکی راقی تلالزوزی جا قبرونی تلالزوزی موزون تمہاری خبریں جوڑا خبر پڑا جو صحیح حدیف سے پیغام بھر روایا صحیح کو حلیفہ امام شاہی امام مالیوں کے خبریں بھائی جر کے چل دے دوام کو یہ ایمانہ نہیں آؤ یہ ایمانہ نہیں تو ایبانوں کو صحیح اور موسکی ہاں ایک موسکی مر نیچے کتاب ماشاء اللہ مت بنی وعلم وجكتورا وعلم وجئ ان الله بجكدا يعلو راجي بين المرء بنيته قلبه خدير راجي بنيته لا الك خبرك تقولون بذان انك قال تقول لي يا الله بجكدا يعلو راجي بين المرء وقلبه خدير راجي قدس راجي يعني خدائی گاڑی خدائی گنا بنتا يعني خداي حايل كيف واليانس تا او ساد الزجيز تاكنا اغا حايل شي ختم الله على خلودهما نبيع اغيثيش نجيش وأنه دا خداي إليه جوح شروع غرب خداي تجمع شيء خدر غيب ورقي الله واتقو زان بدكي فتنة زان غذاب لا تصيبن للذين ظلمون يالك زان خبر ہے زکا مشرانی بد کیا اکاشران ورطبت مجرد و بد کیا تو غوری ناس چکت ناس حلکہ تس سی نوری سی پی جنج سی بیمان ذکر خود در او در کنج یوشی او گیا ساک نسا امین جا گستی رقید امین جا دا خشانی نجای دون یا خاق پی یہ شید خرق او حق تا حق نشی باطل باطل نشی ویرے ندی <سؤال> ظالمانا تامكم ده تاب قاضي نوالي اغذى عذاب تجب الله شديد العقاب الله ذا عذاب ولدي ياد ندي قريب الذا عذاب بنتي هاوري بلغه بناجی حقرو ذمب با بیانے دایسیری دا داسیری دااسیری آوے آگو کو کو نازنی آگو کداری آوے رسنۃ تویا نا سنۃ ازیہ سنۃ کرے کو جماعت بناجی دا تا سنۃ دا تا بیازرو کو کو آوے بئمانہ بیمانہ وذكروا إذ أنتم قليل مستزاكونا خلال تخافونا أن يتخطفكم الناس وفعاوكم وحيضكم لنسره ياسوي تسجيع ورقائي الله فاتح تسجيع ورقائي وذكروا ياسوي إذ أنتم قليل مستض کمزور ہوئے فی الحال جب دنیا کے لیے کمزور ہوئی تفاپ نہ یہ دفاع تفاق منال نہیں خلق لگا خلق جی کم حکم چلے حکومت حکومت کبوت کی ترجیب اللہ پاک سورج کبوت سورج تطدی سورب آیات آیا اللہ پاک شیتم آیات آگے کے سورج ان کا <تصفح> <تصفح> لا وما من, من ان وما دا اللہ انکار کے بلکہ سرو رو روش کئی مگر مگر کوا, آوری و پاک کوا آوری لا تقون اللہ ہاتھ کے دا بلی درد مت لا ت اللہ کتاب کتاب کا لما اموار کوم یقینی کون لار نسط و اولاد حکومت کتنا سن دس آپ دے معلومائی لگ نہ تاز دے شکای اللہ بل قیدا یا ایو الدین آمن ان تر تب اللہ یو قرفانہ یا ایو الدین آمنو ہے جی مانوا لو ان اللہ گئی اللہ پاک اللہ, دی بکار شروع تو ن اللہ فتح جی. آورے. یعنی دا و اللہ اللہ بدال خدا نہ نہ اللہ <سؤال> بدل پوے اللہ وہ بکیتا اللہ شیشی رے پڑ رہا گڑو کا پکا وطالب آنندے گا خدے پاک میں اللہ بطالب اور آنند پر کامیابی بدل گئی ندی کے کبھر اویو کام کرو نہ خسائی احضر سین زمینی کو خسائی گایاو مدبر سرےو اچھت شرےو دخانہ کابی اختیارو پلاس بنو خزاہا بنو خزاہایو کون دیلی من نراولی دیلی جاگو پلاس دیلی نو خسائیو مدبر سرےو کہ کل الویشو نو دا جنگ آو آو آو کو دو نو دی او سر یہ کاما جو لہنوں کے رسول سلا پیشے کا ڈاکور ہر بل جا جائے آب تک بری پری باندھی پل پلک دعوت ندی کے سلام گمال دعوت ودی والا شہری دکھا سی نام کر لگان ہٹ بڑی نتوں میں جرگی ہو سلام جو کم چلو رانی جرگی تک دوسرا کینا تو گوڑا تم ساتھی خبر آر کا شیطان دے لیلی فرد یارب یہ کا پسی جام کرا گے میرا جیا ہوا عدد زر غنام سا اپنی پیشی رات کے ہوا یہ دیولا سمجھی بن کر بھائی ہماری توبہ ہی بولی کے کار کی خبریں گا ولی ہے ولی اولیاء دے کو نہ او گاج کی سندی منڈی ابیا جے نہیں ہوے نو واو اور پر بھی مسلمان آ یہ دراصل طرف مسلمانوں نے جو قرین اللہ الکتب میں ہے اس اور یہ نا کہ سامنے ہمیں کافی خطن خوش بیٹھے ذرا قادیہ رنی ختم ایا اور یہ کہ یہ مسلمان ادی حضور داوان کے لیے مسلمان دے لا ابلیس دے ابلیس را و قیدنا لهم قرانا هاي شیطانان اللہ پنچا چیز بخار آتی گئے خبر آپ زیادہ کہتے ہو یہ کی روایت بن گئی نو گودا دیا جائے مکے لیکن نو دیا جائے یہ ولی یہ منگدی یوم التنقی یہ کہو کم سے کم رخلت نذا طول بقراءۃ طول بمن فضیلت تے طول جواب بھی اکلی جو یہ خخدا تو گودا نو فیصلہ وہ ترازی مڑی گودا اٹہ جساننا خلاص نی نظام جرگا مڑ کر ا تو وہ لوگ ا پیغام بر پیغمبر کی خدمت حاضری بن دی یہ امولاء نکตะ کرتا ہوں تو تسلی تو پیغمبر بر خطہ نملا اور کہیں رسول اللہ علیہ السلام فضائی انتظام شو رسول اللہ علیہ السلام کا وقت تاریخ مقرر ہو ایول جب ایسا شیطان نے نہیں کوئی دا سنا ہے پر یہ نہ حدیث سنا بنا حدیث انا روا ابی ذر بھائی وہ صحیح اج اوپر بڑا عبد المطلفر نہ ہوتا تو پرڑی میں رسول اللہ صلی السلام تو اللہ ویگے اس کا مرد انتظام جوڑ دو ہجرت ہوتا رسول اللہ صلام ابو بک ابو بکر دے گی کیا بکرا باغلی آپ کو مزید دمکینہ دکھا خارج سوچنے دریج یا ترور میلے گر اللہ کی بے بوسین آمیر اگا پوڑ داگہ آمیر چاہشی شہو اچھا آبو اگل مجھولی دو کہ آمیر جسم آسمان تاوکو تو دیر سا دنبی خدمت اکڑا آبو دوا خیادہ نذیر سلام ابو بکر اور سرحد اسپیش بھی ہجرتوں کو سلاری بولی ہوئی مدیری بولی ہوئی علیہ السلام ابو بکر کے لاڑو سوراخ کے مالک لو بادر کرے پینا منا مکیوا لو چاہو چاہو چاہ لس چاہ, پیزو چاہ, لسکا شل چاہ, سل. چاہ مس کی ویری آنا دام بکے آگے تمر ہوتا برابر کر او برابر کر سما سو راہ کو گزار مانجیے نو حدیث پرتی اللہ ہمارے اللہ آزاد سلام دعا ہوا اللہ روان دے ندی سلام والا تھا فهي رواغس بحقیجي تلوالا <تصفيق> نبي الالزلام علیتو امان من محمدين رب دا و الى زراقت ابن مالك ابن جحسو دا خط ولا وردو اواغا غزا غفرو اكلا جفت حوشو نصحابو دا غاوخو اغای بچو نو نبي الالزلام كدو روك دو خداینا یعنی راغلا وُبَغَرَدَيْ قُرْآنًا كَانِيَاضِي فَسَبَحَ الذَّارِي قَادِي آدَامِي مِثَالِهُ وَيَنْكُرُ بِكُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْجُدُواكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَلَهُ خَيْرُ الْمَآبِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَرِجُلٍ يَضْرِبُ يَدَيْهِ وَيُنَادِ خَائِنًا آيَاتِنَا مُنْغَايًا نُقَالُوا وَقَدْ سَمِعْنَا وَ لو نتاو قممغالو لقلنا و يوم مثل هذا مثل هذا داجو قمغيري دينها لا الا ذاذي الاولي وراتبها ذاذي الاولي دا ما كنوا غزوغ مرغ ويقالوا كرجيري كاغو اللهم يا الله ان كان نجيدا پیغمبر كان ها كذا هو خط وحفي من عندك صار ترنا با انط علينا ايدره من السماء لکھا مہیلا برابری پنجاب کی جلسہ ملاقات کی تقریر کہ شہروں رجوس جب مناظر یہ ہے مسلمانوں کے جو تر اے خدا نہ سیڑے تو سیڑے آ جنا پو نہیں بیان کو حیات حیات ندیم جب, جب اللہ بن گیا تو وما كان الله ليعذبهم ندم الله جزاء الظالمين وانذري وما كان الله مؤذبهم وهم يتذكرون بخاري تاريخ كبير فيه دي امان كثيره لعذاب ندم جزاء الظالمين يوم تركوا حاولوا وجود الرسول صلى الله عليه وسلم اغوا اغوا الله الدنيا دين سباب ذلك بيدول ذعابنا في السفر دي نظر ديرتين وما كان الله ليعذبههم كعذاب والذي خلق دوان كبير اتفضل ها او جه وما كان الله ليعذبهم عذابهم الذي خلق دوان كبير اتفضل دي ذو الثغبان وما لهم اثري الله لا الله سزا نسیل تھا نو کے لا یعنی بیمانہ عبادت پر شانت مکام تصدی دے یو جڑے عبادت گئی اگر چڑی کی بیمار نیچ دے جاتا چڑی پر عبادت کی توشی نیچ دے یا کشمیری ہوئی اللہ سنت شکریہ لاسی تک پیلی کے سواستے اشپیری کی ہوئی سواستے بیت اللہ کی والا جی منزن کئی آوری قرآن وردہ وما کانت سولادہم آنج محوندد وحند البیتی بیت اللہ کی اللہ مکاہم و تزدیع منگرد اللہ سنت دا شپیری و حلم اللہ سنت دا پرشاند دا بلکہ خلط بدگن زن چائے کے توحید نہیں آگا رجحان چاہیے کہ تو عید نہیں آگا زکار آگا احمد چاہے کہ توحید نہیں اگر اللہ نہ قبضہ آگا جہاز چاہے کہ توحید نہیں ہاں اللہ نبلئی بال پاگل روسی مولن روان جہاز لذن آؤن غلطی کہنا چی مور گئی جہن جلکاتے مرتبہ خودکشی رضا نہیں مرت اور انجامی بدھیلا دا چلر مطلب چلو جی ان آم مالنا عن جبن کے خلق لارنا مارور جہاد منی قرآن نہیں منی آرم نہیں منی کہ پونچی مارنا مال آج میں اللہ یا کمار ور و علاق کے سمجھ لگ اللہ کی نا چار اور اول نہلو کو, کو جہان جانم تو اکثر اندر بکریز اللہ اور ابھی یغیداکی اللہ کبھی غریب تو نہیں ہو جائے کہ جہاد کے لیے گئے منتوی بھی مجاہد او یجعل القبیدہ وبگردیلا کبیدان بعض مبایدن علی بعض لا بعض علی بعض ويركمه هو مجوبتی بجانم کی زمیناں توڑ و یجعل ووبردی کی جانم کے جانم کی گولائے کا عمر حاضرن کا تا یعنی اور وبہ مغادر الذین خلقتک فذو جکا گئی دی ایننتو بدون منتو یہاں داو و کا دلوپی نا گئے دو وقات و کا دلو جن کا پھر دین اسلام اور لا ان انت شو نہ مل بس اللہ, اللہ پا گھر اللہ قرآن کا جہاد مال راشی رسول اللہ رسول طالباندین ان وما, جی وما جی محمد حل بدر وز عرخان امان داولي تاثبا دا الله وما باغا جي انظلنا جنازل كمنا لاغب جناب اقفل بندان يوم القرقان فاغا رزيز بيرتون شبادر وزدى يوم التقل جمعاني ملاقات الدودالو يودالة يو محمد علیه السلام يودالة بجوالو اولا والاقل يشهن قدير اللهم بادي دو قدران جارده خوص آغا واخر دورك تفسيري شا ابو جال دمكي نراروان ده ابو صبحان د شام ندی او نبی الی غلام لمجنین الاول د مجنی اذبدہ درمیان دا, دا, دا مصافت کم دی او اوجال د مکین روان دی بدر درادی جسو ملزا اپو صبحان د دریا پخ روان دی کتا او متی د اسارا اغوا کیا دیں ای یاد کا اذ ان تم کرے تا ہے ایمان والو گل ادو دنیا وی دازو کنارا دنیا دنیا تاذ دي مجنينا روان واي بدرتلا دي دي واي اوغوم دا بوجار والا بالعذوه القضوا ظو باغ دينار الذري دي مجني روان دي في دي لا ديري ورتنا ابا قدريا بلاي كتاغ دي دي دي لا ديري انكم تاذو ولو جنگ جنگ وقت ضرور خلاف معلوم معلوم ولكن, وَلَكِن يقضي الله ذا مقرر نکولی لیکن حکم اللہ امرنا بالا سلام کہا نہ جمع کی دوں اللہ دا حکم کہ ذرا ابجاز کا ویران دلیلک رضوا کا مسلمان دنیا کی نکلتی اور لیکن يقضي الله لیکن کی اللہ امرنا سلام کہا نہ مبولا کی دوں لیاحا لیاحا من کا منا رو السران کا گھر رسو قرآن لیا منا رضو اللہ دباؤ آن پائی نتی ہنپا مانا دفاع دے بعد بیانت دن رسو دل حضور دل قرآن ویحیاء او جواندیشی منہ غسو حیاء چاہ جواندیر ہن بیانت دن رسو دل حضور دل قرآن صحابہ مقید جواندی رسو پاکر وین اللہ یقینی اللہ لسامیون علیم اللہ رسول کے حالی نبی علیہ السلام خوب اللہ خوب گلہ کافر دیر کم ہوئی خدائی ہوئی کہنا داد خلاف کرو جنگ کی ولیکن اللہ <سؤال> بچ کو خلاف والا مالی وہی یاد کا پاؤ کیم کری رو گے یوم کنے حالت سے اس جنگ شروع کی نمو مینار کافل خدے کم کا رکھ آؤ کابل مینار بولو خود کم کم جو جا سیدانتا ہے اللہ کا کوئی ہم جو دا جی مینار یہ تم گھر جتا مینار جنگ روپی روکی اور خود کم تھی اللہ امرن پورا کہ اللہ امرن کا کان پھولا جل کی تم کی اللہ دا جنگ کا جنگ تھا میں نے کام کری مکشر یا منو ہلاؤ یا ایو حل منوسانوا کوائد من دم کر دی مقامی خاص آو آو خدا وز یادو ستو قرآن, قرآن, قرآن, قرآن, قرآن خدا اسٹے لیکن خدے جو سیوی آگے من رو تیار نہیں الحمد لله المسلم اشك رشدي رشدي وليد وليد وليد اشك خليك خد اشك وليد رشيدي لا وذن وليد ثم هو اتقوا الله ورسوله ايه خلق ومن هي الله ده الرسول ولا تنازعوا شوز ہا با پور ختمشیل اویڑ سبڑی جنمانی و رو کلک و رو کلک شاید. ان اللہ ما سوا دی ان اللہ ما سوا بنسول ان اللہ ما اجوی یہ الکہ یہ جیو کو لن گنیے روڑےوں کو پورا کرے گا جی وہ ودا ای مدان نہیں دل رضا کا ان اللہ هو الرضا رضا کی خدا ای دانی دی طلب دور ترا ملائکوں رات کہیں چرگان براتا خدا ای جوڑے بدل کر پن دلوں کی نمی نہ کرے گا سر ہاں ویسے لو خدینے کی لے اوزم من السفر جیز من من المؤمنین رضاون سوตะقوا ما حول ظاہری بہ د جانے ہدا خوش و سرد ہے ہدا خان دی ہدا کنجرے جون کیوئے جو جی لگی ہدا کنجرے روانی دی اب با دی جون کے آگے سے خدای ولا تکونو کاللدین مدی گئی پشاند آگا خلق دا بجان سر جو جوتا من دیاری ہم ذکر کرونا بطوران ذکار دے دفاکولو دا, دا حق آرو حق دفاکو وی آعا نازان خلق دا خو وی زدونان سبیر اللہ اب اندوائی خلق دا اللہ دینا شتا گ ش نجیر ہے امداد یادگار شیطانان وقال من دارد من خبر لا غالب لکم الیوم من النار. نشتر پتا او پتا در سوکیار کی اتانی نسا لال شیانگوت آرتا بابا سوکھے شیتا میلیا دریافت کسان کو پکشا قرآن دشمنی دشمنی جب دروازہ مردو رہا بولا دینو نبی نے سلام پر کرو کر رہا بولا دینوں دھوکہ سڑک نے رہا بولا دینوں ہکرار اللہ دید ہاں گوترا کھیت ہاں گوا ولو ترا لیتا آغا وقت آخری روشنا يَذْرِقُونَ وَيُذْوُونَ مَقَرَّ رَذْوَاتِ بَارَامَ الْمَلَائِكَةِ ابوقليور ذو ذو ذكاء عذاب الحريق عذاب ذونكي دا ودیے ذالکذا دا عذاب جما بتضابیا ولقدمت مسك بيدی قم لازم قالو وان الله لا يغذ الظالمين الا بيد يمنا قد قامت بمندفکل ظالم تغره مبالغلا نو ندى الله ذل من اللي قرب زون ابي غدير نے کہے من کہے نا وردام سے غلو با لا دیتا ہا جی جملہ الله دے تک خدائی دے تے زون لا نہیں لا دی نے اللہ اس ظلم کروں گے بچا اس ظلم لیت یہ ظلم نبی بول بانج احال دوں قدار علی برون حال من قبل من مخرج الون کفروا انكاروا قدو يا يا ذللا اذا الله يا حاضروا اخذهم الله ونصبوا يا الله بظلمهم فتو ان الله جعلنا الله قويم قويت والشديد اللقا قاضي والذي ذلك ذالكا بان الله لم يغير لم يكن مغيرا ان اعمال قوم وري خدای پاک کی جو قوم نے رحم واپس گئی نہ جدا باقی اللہ واپسی ساری کتا وہی ان اللہ جس خدا دم یا خدا مختون کے بدل کے کے نعمت نیامت خدا یا خوشحال کی نعمت و لڑکی اور جتو بدل کی خدا کا احکام کے نقصانات شروع کی نہ اللہ نعمت بدل کی وان اللہ علی آل ان کو حال رو قدا بے آرے پھر اون حال رو خان سے برا مک آیا میں کپڑوں کپڑوں میں کل سب بھی آیا دے ربی اللہ کی کپڑوں کل سب بھی آیا درد کو سنو گی واغربنا على بيرون وكل كان ظالمي يلو ظالمان يا سجلوا القيمين نتا ان شر الدواب يقني بكر د دنگرو جت دي وينى افربدي غير بدي لو وين وينى بدي ان د دنگرو عند الله الذين كفروا به ولادهم ما كان کہ کرے غمبرا ان شرمنگ رسول اللہ کام اس نے من کلپی ہو لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَما جِبْنَا وَعْدِ وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِنْ, وإما تخافن دا دا دا وإما تخافن من قَوْمٍ خِيَانَةً فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ آلَ دَاوُدَ ذِكْرِ قَلْبَ مَنَا كَيْ وَإِمَّا تَخَافَنَّا دَأَجَا فَلَوْلَا مَكِيدَةٌ تَنَالُكَ لَيَأْتِيَنَّكَ يَا رَبِّ مِنْ قَوْمٍ بَغَتُوا دَوْلِي स्टडियो ओम कमें जो वादा ही ओल्तरस नल अत उयरीली जिदा खयानत ली नो हम बिज मा तकई लेम दोसरा दावादा आला तवाइन आला तवाइन च ओमा तक्कतु तोमा कयानाऊ कुनाऊ कसु कुनाऊ का नया तो से माने आओ किमा तखाफन मिन कौमिन खियानातन कतयलीगी दख खयानत के دی مسلمان کار حال اللہ مسلمان کو کا اس منگا مقصد یہ خبر اپی گئے گئے گئے لاغا قول مقصد نا دی وعدی ما دکوا نلتکون سوال احمد قائمًا علا مقصد وث راشا قول مقصد لاغ مقصد لاغا شکتا لکھوکا منا دارا آوکی دانی دیش دا رزا اگو وعدا ما دکا جیدی یتا ما دکا دوالا برا ما دکا دا الے انگو در اعلیٰ یہ سب نو سواہ کی پتاوی رسورت ال کی تو لا رہی آ رہی تو سبھی لا کا ہی وہ تو منع کرے بھی سبھی لانا ہر روز پل روز ماپسو کیا ادری کا سواہن یہ تکن سواہ یہ قائماً على دعوات کہ دعوات سورت حلقت تعالو کی سبیل اللہ یہ پاقیلت مجھے گا جہاد کرو گا ساکار کو جہاد دے جہاد دے جلو جیم ان اللہ لا يحب الخادرین اللہ من نزادی لخیانت کرو ولا یعطبن اللہ لگبرو سبقو انہم لا یعجزون ولا یعطبن اللہ لا تتمر گڑ بہ تختی سبک ادل کے لازی مانا سبکو مانا تخل تختی دوسرا دل لازی مانا نمانا لازوالا تقرالا يحسبن الذین اخیال دین کیا کسان کبرود کافر دی سبقو شدو بخلاشی شدو بووتق دی دی ممنا یعنی ممنا بخلاشی نشی خلاشی لے کافر دی دا خیال نکی شدو لا یعجیزون دخلینی شی عجزہ کولے لکی ستا یعجیز قسرہ علمان اکیو بس اگر دنو تقر تقرال دیتا خدے دکھاج تک کو لینی تھی وہ ستوا تم کوئی پاراسے رسی پر تیارے ہوگا مسا تم و وغیرہ ہار مقابلے موجود دکاندار کا سامان جسب چند like de de مندر من پیارے من پس من را تھا 간다 바키살로 2000 루파 와 가디단 키다 후라 안우금 만드라티 셰르 둘라우 데테 에라비 순자 키 프리다게 나 비팍루옴 기 아볼롬 모티 아칼라 샤리카 잔다 아랑디 푸이 바클이 주티 잔티 와살라 나프라 비사브네키 와 아이드 루훔 와 타싸아루훔 다야케디 칼쿠르 마싸돔 نو اعجاز اور اعجاز و درو صدا غنازیشی برس لا تعلم لا تعلمونهم نبيجي تو الله يعلمهم خدای دیجی تا کی لذت و ما تنجبو اغا کے خرچے دا دین ہے ان تمام لیے سبيل الله لا فرج دین دالوا و فایلیکوم نو لا ظلمون فتو بزیہ کے انہی و ان جنحون انجنا سلوت رسول ان کا مومین بعوت جس کا دعوت رسول کمزور کا جس میں بجنا مسلتی ہو رہی دفا اللہ, اللہ, اللہ خدائی اللہ کالہ جی مضبوط کرے مضبوط کرے پگائے ولدی ادا وی باپ منا مومنین محالا مہالمومی کرا تو اللہفا امین وا جلا اللہ وہ اللہفا امین وا جولا اللہ بے نا فلوبی میں وہ منزل زبو لو ان فقتا قطا قطا قائد قائد پہلے مہاں کھلافتی جب اتنا کی دیجائیان چول ما اللہ حتی پہلے مینہ بین قلوب و حکمت قطا قول مانا لیتا قلوب و حکمت پنجر کی بین مینہ نور آخری لیکن ال اللہ اللہ خطا قائد لیکن اللہ مینہ راہ لیکن اللہ حجمد اللہ خالف حکمت درے کے دیت خطا قائدی آوے امیر جنگ یا پی نمبر یا المؤمنین بس تارا غدئ ومن الطباق من المؤمنين اياك تذكر لي حقك تعالى الله او من تبرك من المؤمن اخوذ بس الله بس تارا يتدبر من المؤمن يا ايها النبي وابغبر دلگ مومنان حلال قتاب قتاب آوے این یکن تبیر دا مجایدین من کمتازون شلتنا شلطنا سابرون اکلت بھی یغلیبو اللہ بھی دنیا تینی لیو مقابر اکلت شل او سب جسوہ لیو مقابر وَاِنَّ يَقُولُ لَكُمْ تَزْعُمُونَ يَا قَوْمَ يَغْلِبُوا غَالِبَ بَيْتِ اللهِ الْقَنطُ ظُرُ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّ قَوْمًا لَا يَقُومُ غَالِبِي ذَكَرَتا جَوْمُ لَا يَقُومُ بِبَيْنِ دَال دَال لَامِ ذِكْرُ خُرْمَانَ لِجَمَاعِشِ اَوْ ذُكُرُ الْقُرْآنِ أَنَّهُ لَيْسَ وَشِي دَالَ اَوْ رَزِ ذُكْرُ تِلْكَ الْكِتَابَ اوزو دل رکھی کمزور کیا را اللہ؟ کم من مسا مکھی ما نبی ما چون نیل حکام کا پیجین لا او اللہ اس کا قرآن لولا کتاب ان اللہ زبقا لمتاکم کیما آخذتم خذاب عظیما خدای وید و خدای پاک باقیدیان نوے جائز کرے مطادل اُسارا لقدرنا لکم موابستل مدع ناجائز کریں لولا کتاب ان کے نوے حکم من اللہ ایلا اللہ نسا باقید شوئے مفحل تقنائی مجھے خدائی جائز کو حاصل کر امیر بس تقریب امیر اصل کی نبیر سلام کو صحابہ سلام طرف کمر پھر واپو پی واپر اسلام, اسلام طرف اللہ آ مومنان کی حضرتی عمر وردوی، رسول دخل آبو دخل. علیہ السلام ابراہیم سلام آؤ امر اسلام دا محمد علیہ السلام ابو النہر السلام ابو دیسو نبی علیہ السلام dana mashwarah ki mashwara kai aur shukuri no haja taqat karne ke liye aao ke ye یہ جب توڑ کے ہوا جدا کھا رہے ہیں ابا تو جی تو نبی علیہ او حضرات جان بازم دکپل نشیری مزدیر حضرت حضرت غیرت واجب نبی علیہ السلام طور بناو کلا کے حضور سال نبی علیہ السلام طور بناو بنا یادو تدیر اثرت او وجیرت کی یا ایو نبی پیغمبر بڑا بھلو ہے دمان اگر چاہتے کہ بلا سنیا وہ من الاثر ہی یک ی عالم اللہ ایک جہان کا کے اندر ایک قلو بھی خیرنمان درکیشی بہت خیرن مال مما مم اس زمین کم کہ کے نمبر ہوئی ساجلو کی ایمان وے والد کو کم ساز کن کی خیرن دی ایمان اللہ خان اللہ جدوتا درنن دو کے ارادت کئی مدو امک دو ہم بدر نہ مخ کی رسول اللہ کی گڑ نہیں کی ہاں و یرید کو ذیرا دلری فیانہ تک فقط خان اللہ وہ اللہ ربوں کا کرے میں تھالو اور جبادر نہ مخ و انکنا منہما و انکنا منہ نتوان در دا اللہ دا قدر اللہ دا قوموں بگو سال انغازا کا کذا کا سال اس کو وہ عبرت و تدبر اب یاد کرو کہ انغازا سال کیا بکی اور واللہ علیم الحکیم اللہ کو حکمت والا دے جہاد اور لدینکا کلو مسلط جہاز کے نتا ورکو ماجرین ودی نہ خلق گان کامت منلا من آؤ ولایتهم ولو ہا من دوست نیچے حد تا یو حاجون سوچ ہجرت جی میکرے یو سرے دے اگتا دے خسام سلتے کافر و سرے دے او اسو کھو مومینی و مسلمانی او دیستا ہمارا دے مومینان قرآن کتا دے حد تا یو حاجون یا یو کافر دے دا دا سر مومین تلشی اتا قدرہ دے ملزی بودا آوری دا کمبر آور کھا دا, دا, دا, دا, دا کافر یو سرے و, سر و اینستا سنوکم دو طرح اندازتا سنو ادخل خلق ایمانی را وردے اجرتی ندے کرے دو طرح مالا کم من ملایتی دوستی بندہ کھو ہے حق تر حاجب و ان و ان سلزوروکم کتازنا تعاون بھائی تدینی کہ حالکہ مند سے اندازو کتھو دین کی نفاہالیکم اندازو انداز بکائی ذکر کہ غلبہ لکافر رانیشی اللہ علا قومین بت بھى کہ وی بات بھاگ نہ منظم دے پتا امداد امداد نہ منظور پہلو ہوئے نظر امداد نت امداد لدینا کلب آگن کہ مانے لما سرد جیاد وحاجروا حجرت کے وجاہو جیاد سے بھی سبیل اللہ لفارد دینگا اللہ اولدین آقالا آو او شزیور کو محاجرین دا ونطورو آئندارو کو محاجرین دران اولائے قدار قلقهم المومینون تق مومینان جا حق لنی سیا مومینان مکر تو جن سے اوغل نہ مسلسل جہاز من باسپی و آ جاؤ جہاد تاجر مومی نانی فتری ان لا بھی فل شعینانی اللہ باشیوانی پولی